اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادارہ صاحب کی جانب سے پیش خدمت ہے استاد احمد فاروق حفظہ اللہ کا سلسلہ دروس حدیث با عنوان توحید باری تعالی 11واں درس الحمدللہ رب العالمین وصلیۃ و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد وعلی آلہ و صحبه و ذریته اجمعین اما بعد سورہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہم نے عشتی نشست کے اندر پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منوحد اللہ تعالی جس کسی نے اللہ کی توحید پہ ایمان لایا وقف ربیما ابدومندو نے اور اللہ کے سوا ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے یا ہر وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کیا ہر ممال ما و و وہ اس کا مال اور اس کی جان حرام ٹھہرے محترم ٹھہرے وہ حساب ہو اور اللّہ اور اس کا حساب اللہ عزاء کے ذمے ہے مسند احمد اور مسلم شریف کی حدیث ہے اسی حدیث پہ کچھ مزید بات آج کی نشست میں بھی کر لیتے ہیں اس حدیث کے اندر جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ کلمے ہی کا بیان ہے کلمے کے دو حصے ہیں ایک اس بات اور ایک نفی اس بات اس بات کا یا اقرار اس بات کا کہ اللہ ہی الا ہیں اور نفی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ و معبود نہیں تو یہی کلمے کے بھی یہی دو حصے ہیں لا الہ کا جو حصہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں کوئی معبود آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ہر چیز کی پہلے نفی کی جاتی ہے دل کو غیر اللہ سے خالی کیا جاتا ہے اس کی نفی کرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ, اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے دوسرا حصہ اس کا اس بات پر مشتمل ہے کہ ہم ہر غیر اللہ کے معبود و الہ ہونے کی نفی کرتے ہیں پہلے حصے میں اور پھر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اور اس پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے یہ مقام جو ہے وہ زیبا نہیں اور اللہ ہی کا ہے یہ مقام جو اس کا پہلا حصہ نفی کرنا اس کو اللہ سب نے اپنی کتاب مبارکہ میں کئی جگہ پر بیان فرمایا اور اللہ سمانت فرماتے ہیں کہ فمیک فربت تاغوتی بس جس کسی نے تعوت کا انکار کیا وم بلّاہ اور اللہ پر ایمان لے کے آیا فقط استم س قبل و تلوسخا تو اس نے ایک مضبوط سہارا ایک مضبوط رسی کو تھام لیا تو یہ بھی کلم ہی کا بیان ہے اسی بات کا بیان ہے کہ ایک حصے میں پہلے اس سے میں نفی کرتے ہیں ہر غیر اللہ کی جس کی عبادت کی جا رہی ہو یعنی ہر تعوت کا ہم انکار کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں تو تاغوت کا انکار کرنا یا غیر اللہ کا انکار کرنا یا اللہ الہ کا جو جز ہے اس کے اوپر ایمان لانے سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہی ہے کہ ہم یہ ایمان لائیں دل کی گہرائیوں تک اس یقین کو بٹھائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ نہ تو کوئی اس کے لائق ہے کہ اس کے سامنے ہم اپنی پیشانی ٹیکیں اور سجدہ کریں نہ کوئی اس کے لائق ہے کہ ہمارے رکو اس کے لیے ہوں نہ کوئی اس کے لائق ہے کہ ہماری نظریں نیازیں اس کے نام کی جائیں ہماری قربانیاں ہمارا صدقہ و خیرات اس کے لیے ہو اللہ کے سوا کسی اور کا یہ مقام نہیں اسی طرح ہم یہ تسلیم کریں یہ ایمان لے کے آئیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے کوئی زندگی و موت پہ قادر نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی نفع و نقصان پہنچانے والا نہیں ہے اسی طرح ہم اپنے قلب کے اندر یقین بٹھائیں اپنے قلبی اعمال کو اور اپنے ظاہری اعمال کو اس کے مطابق ڈھالیں کہ اللہ کے سوا کسی اور پر اعتماد نہیں کیا جانا چاہیے توکل نہیں کیا جانا چاہیے اللہ ہی ہیں جن پر توقل کیا جانا چاہیے اسی طرح ہم یہ ایمان لے کے آئیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کا مستحق نہیں کہ اس سے خوف کھایا جائے تو اور ولم اللہ کی جو صفت قرآن نے بتائی اس سے اپنے آپ کو متصف کریں اسی طرح اس پہ ایمان لے کے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر محبت کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے انسان اس پر ایمان لے کے آتا ہے اور یہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کا مستحق نہیں ہے باقی سب غیر اللہ کی نفی کرتا ہے اس کو غیر اللہ کو یہ صفات دینے سے انکار کرتا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ یہ تسلیم کرے کہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ دینا یہ اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں حکم دینا یہ بل اصل اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں پھر اللہ کے حکم کے تابع جس جس کی اطاعت آتی ہے وہ ہم کریں گے لیکن تنہا مستقل و ذات جو اپنی ذات میں اطاعت کا مستحق ہے وہ ایک اللہ سبحانہ تعالی کی ذات مبارکہ ہے یہ تسلیم کرنا ہر غیر اللہ سے یہ سارے اختیارات چھین لینا اس میں سے کسی کو بھی عبادت کا مستحق نہ جاننا یہ اس کا پہلا حصہ ہے ذہری بات ہے کہ یہ ایک عجیب عقیدہ ہے اور انسان کو ہر قسم کی توہمات و خرافات سے نکالتا ہے ہر قسم کی جہالتوں سے نجات دیتا ہے اور ایک رب کے ساتھ اس کے دل کو اس کی زندگی کو جوڑ دیتا ہے اور جیسے جیسے وہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے جو اس کلمے کے گرد کھڑا ہوا ہو وہ معاشرہ بھی ایک محور کے گرد گھومتا ہے اور بالاخر ہمیں ایک ایسی دنیا تعمیر کرنا بھی ہم سے مطلوب ہے کہ جو اسی کلمے کے گرد گھومتی ہو اور یہی اس کائنات کا محور ہے اسی, اسی محور کے گرد ہم ایک معاشرہ اور ایک نظام اور ایک ریاست اور بالاخر اس پوری زمین پہ پھیلا ہوا نظام خلافت قائم کریں کہ جو اسی کلمے کے گرد گھومتا ہو تو یہ پہلا جز ہے اور دوسرا جز ہم نے کہا کہ اللہ, اللہ کے پھر اس پہ ایمان لے کے آئیں کہ ہاں یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے کہ جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ ان نسلاطی و نسخی و محیا رب العالمین کہ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو یہ اس کا دوسرا جز ہے کہ یہ ساری چیزیں غیر اللہ سے پھیر کے پھر اللہ کے لیے خالص کر دی جائیں اور اسی طرح جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ من احب اللہ و ابغد جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے نفرت کی و آط علّہ و من اللہ اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا فقط استکمل المان تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا تو اس کی شرح میں ملا علیہ قرآل اللہ علیہ یہ بات دیکھتے ہیں کہ یہ چار چیزیں یعنی مال دینا اور روکنا اور محبت کرنا اور نفرت کرنا یہ بطور مثال ذکر کی گئی ہیں ورنہ مقصود کیونکہ یہ سب سے مشکل چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان اپنی خواہش کو روکنا مشکل ہوتا ہے یعنی محبت و نفرت ایسی چیز ہے جس میں دل بے قابو ہو جاتا ہے جب انسان اس کو مسخر کر لے اور اللہ کی خاطر کرنا شروع کر دے محبت و نفرت اور مال دینا اور روکنا یہ بھی ایسی چیز ہے جس میں دل کا بخل اور کنجوسی اور اپنی رغبت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے تو جب انسان اس کو بھی اللہ کی پسند و برزی کے تابع کر لے پھر باقی چیزوں کو تابع کرنا آسان ہو جاتا ہے تو اللہ علی اللہ علی لکھتے ہیں کہ یہاں مقصود بس یہ چار چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ مقصود ہے انسان ایسا توحید کے اوپر عمل پیرا بنے کہ وہ بولے تو اللہ کے لئے بولے وہ خاموش رہے تو اللہ کے لیے خاموش رہے وہ چلے تو اللہ کے لیے چلے وہ رکے تو اللہ کے لئے رکے اس کا زندگی کا ایک ایک لمحہ اور اس کا ایک ایک عمل اس اللہ سبحانہ تعالی کی رضا کی خاطر ہوتا ہو اور وہ ہر دم اللہ کی طرف اپنا دھیان برقرار رکھتا ہو اس کے اعمال جو ہیں وہ اسی ذات باری تو کے گرد گھوم رہے ہوں اس کی زندگی کا محور ہو کھونٹی ہو جس کے گرد وہ گھومتا اور ساری زندگی بس اللہ کی رضا کی تلاش میں ہر ہر عمل کے اندر اس کی تلاش میں وہ سرگردہ ہوں تو یہ وہ درجہ ہے توحید کا اور ایمان کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے ایسا بندہ مومن مطلوب ہے یہ عقیدہ جو ہے یہ محض کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ جس کے چند جملے ہیں جن کو ادا کر دینا ہے یا کچھ فلسفہ ہے جس کو ذہن میں بٹھا لینا ہے نہیں بلکہ یہ انسان کی پوری عملی زندگی قلب میں راسخ ہوتا ہے اور پھر اس کے اس کے, سے اس کے جسم سے وہ اعمال جاری ہو جاتے ہیں کہ جس میں میں جس میں سے ہر ہر عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سبحانہ تعالی کی محبت میں ڈوبا ہوا اللہ کی خشیت میں ڈوبا ہوا اور اللہ سبحانہ تعالی کی عظمت کا ادراک کرنے والا اور اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ جاننے والا بندہ ہے تو پیارے بھائیوں یہ وہ بنیادی پیغام ہے لا الہ الا اللہ کا کہ جس کی تفصیل پہ آئیں تو وہ زندگی پوری اسی پر عمل کرنے کے لیے ہمیں دی گئی ہے یہی بنیادی امتحان ہے لیکن اختصار کے ساتھ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو ہمیں دیا گیا جو ہماری نجات کا جس پہ دار و مدار ہے تو معبود علا کس کو کہتے ہیں الہ اسی ذات کو کہتے ہیں کہ جس سے محبت کی جائے جس کی طرف مشکلات میں پناہ حاصل کی جائے ہر پریشانی کے اندر جس کی طرف رجوع کیا جائے اور جس کے لیے ساری باتیں خالص کی جائیں اور جس کی عطاعت کی جائے جس کے دیے ہوئے طریقہ زندگی کے اوپر کسی اور طریقہ زندگی کو ترجیح نہ دی جائے دی جس کے دیے ہوئے نظام کے اوپر کسی اور نظام کو ترجیح نہ دی جائے تو جس نے جو ڈھنگ بتا دیا زندگی گزارنے کا اس کو سینے سے لگا کر رکھا جائے یہ اس ذات کو الہ کہتے ہیں اور یہ اللہ کے سوا کوئی اور نہ ہے نہ ہو سکتا ہے اور جو اس سے پھرے گا وہ سب سے پہلے ایک کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا سب سے اٹل حقیقت کا انکار کرے گا اللہ کے اعلیٰ ہونے کا انکار کرے گا اور جب انسان اس حق و سچ کا انکار کرتا ہے تو اس کی زندگی میں قدم قدم پہ تضادات مسائب مشکلات بے سکونی یہی کیفیتیں ہیں جس کے اندر وہ مبتلا رہتا ہے اور آخرت کا خسارہ اور ایسا ابودی خسارہ کہ پھر جہنم سے کبھی خلاصی نہ ہو یہ اس کا انتظار کرتا ہے تو یہ تو لا الہ الا اللہ کا مختصرا ہم نے کہا کہ تعارف ہو گیا یہ پیغام وہ پیغام ہے پیارے بھائیوں کے جو تمام انبیاء علیہم السلام لے کر آئے یہ تمام انبیاء کی دعوت تھی اور جیسا کہ قرآن کہتے ہیں کہ عما ارس اللہ رسول ہم نے جو رسول بھیجا تو جو بھی رسول بھیجا اس تک اس کی طرف یہی وہی کی کہ الََََََََََ الہ اللہ ان فاعب دون میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے بس میری عبادت کرو تو یہ وہ بنیادی پیغام ہے لا اللہ عنٰ کہ جو اللہ نے ہر ایک کو دے کے بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کے پیغام کے ساتھ رسولوں کو بھیجا گیا اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ ہر نبی کو یہ پیغام دے کے بھیجا گیا کہ اِنيں اللہ وشتن بتاعود كہ اللہ كى عبادت کرو تاغود کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ تو یہ سب نبیوں کی دعوت ہے كہ مشترکہ دعوت ہے شریعتوں کی تفصیل کے اندر امبیا کے اندر فرق رہا کسی کے ہاں نماز کی تعداد کم اور کسی کے ہاں زیادہ کسی کے ہاں روزوں کے فرق اور کسی کے ہاں فرق لیکن جو بنیادی اساس ہے اور یہ جو بنیادی پیغام ہے جو انبیاء لے کے آ رہے ہیں تو وہ سب انبیاء اپس میں اس اعتبار سے بھائی بھائی ہیں اور سب کے سب ایک ہی پیغام لے کے آ رہے ہیں سب ایک ہی دعوت کی طرف بلا رہے ہیں اور یہاں یہ بھی ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ کسی نبی نے قرآن نے اس بات کو اتنی سراحت سے کہہ دیا ہے کہ اس میں پھر کسی شک کی گنجائش نہیں بچتی کسی نبی نے اپنی ذات کی طرف اپنے آپ کو الہ بنانے کی طرف دعوت نہیں دی اور واضح طور پر صحیح عالمران میں آتا ہے کہ کسی نبی کے لیے جس کسی شخص کے لیے اس کو اللہ نے نبوت دی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس نے انسانوں کو آ کر یہ کہا ہو کہ کون و عباد من دون اللہ ان میں سے کسی نے بھی آ کر یہ پیغام نہیں دیا کہ اللہ کو چھوڑ کے تم میرے بندے بن جاؤ تو کیا پیغام ہے جو انبیاء لے کے آئے ولا کن کون ربانی بلکہ تم ربانی بن جاؤ رب والے بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ اللہ کے بندے بن جاؤ یہ وہ بنیادی پیغام ہے جو ہر نبی لے کے آیا کسی نبی نے اپنا بندہ بنانے کی طرف انسانوں کو دعوت نہیں دی اور ہم انبیاء سے جب محبت کرتے ہیں اور دیوانی محبت کرتے ہیں اور جب انبیاء کے کی اتباع کرتے ہیں تو اسی اعتبار سے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بندہ بننے کا اللہ کی بندگی کا بہترین نمونہ ہمارے لیے وہ چھوڑ کے گئے ہم ان کی اتباع اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بہترین ابد و غلام انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا اور ایسے اعمال کر کے دکھائے کہ جو ایک بہترین نمونہ ہمارے لیے اور قیامت تک کے لیے چھوڑ گئے تو ہماری ان سے محبت بھی اسی وجہ سے اور ہماری ان کی اطاعت بھی اسی اسی وجہ سے اور ان کی ایک ایک طریقے اور سنتوں کو عزیز رکھنا اور بالخصوص جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو محبوب رکھنا اسی بنیاد پہ ہے کہ آپ نے ہمیں بندگی کا ڈھنگ سکھایا آپ نے بتایا کہ اللہ کا غلام کیسا ہوتا ہے اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے کیسے وہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں تھکاتا ہے گھلاتا ہے اس کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں کیسے اللہ کی محبتوں کے رنگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اور کیسے وہ اللہ سب تعالیٰ کی خاطر اپنی جان اور اپنا خون تک دینے سے دریغ نہیں کرتا ہے تو یہ وہ پیغام ہے جو انبیاء لے کے آئے ہیں یہ وہ بنیادی دعوت کا موضوع ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کا جس کی طرف بلاتے رہے ہیں اور جس کی طرف قیامت تک بلاتے رہنا اب اس امت کی ذمہ داری ہے ان یہاں پر اس گفتگو کو روکتے ہیں اللہ نے چاہا تو اسی حدیث سے متعلق کچھ مزید بات جو ہے وہ اگلی نشست میں کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لا الہ اللہ کا معنی سمجھنے کی توفیق دیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دیں سبحانک اللہم اللّہ عملی کا بنشید اللہ الََََََََََََََََََََ الا مستقفروک ونۃۃۃ و علیکم صلی اللہ علیہ